تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان براہ پیدا ہوا خلق خلق من تین اس طرح کے الفاظ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا بعض جگہ پر ہے مسنون بعض جگہوں پر ہے من تو یہ ہے کہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان براہ اور مقصود غذا ہی پیدا ہوا حدیث مبارک میں بھی ہے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 اس کو چاہیے کہ پہلے وہ انسان کی تخلیق سے بھی بحث کرے کہ انسان کیسے پیدا ہوا تو اگر ہم اس طرح مانے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے تو پھر تو اس کی نظریہ یہاں نہیں چل سکتا تو پھر کسی ساتھی نے اس کو فون کیا اس کو ہاتھ بھیجا اور کہا کہ تم دارون کے نظریات کو پڑھو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 دوران بھی ع ہاں او اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو دواب کے نام سے یاد کرتے انسین اللہ, اللہ جو لوگ عقل نہیں رکھتے وہ جانوروں کی طرح ہے تو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 خلق اللہ قلم اسی طرح الرحمان علم القرآن خلق السان علام البیا الرحمن علم القرآن خلق علسان علامہ البیاں تو فورا اس کی تخلیق کے بعد آلم کا تذکر آتا ہے اور آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کے اختصاط کی وجہ سے تو نہیں کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسمات یاد کیے اللہ تمال تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے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 حقوق انسانی کے نام پر تو وہ در حقیقت حقوق انسانی نہیں ہے بلکہ وہ در درحقیقت کیا ہے حقوق حیوانی ہے وہ حیوان حقوق کے طلب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آزادی دے دو جن کی آزادی دے دو کوئی آزادی جتنی آزادیاں وہ طلب کرتے ہیں اور جتنی آزادیاں وہ مانگتے ہیں اور جتنی آزادیوں کے پر وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے نوع انسان کو آزادی دی اور ہم نے نوع انسان کو یہ دی تو وہ کون سی آزادیاں ہیں وہ حیوانی آزادیاں ہیں وہ حیوان حقوق نہ انسانی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 آ, ان کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں قسم عجیب واجب قسم کے واقعات ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ کا ہی بیٹا ہے وہ ان کا ہوئی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا آیا اور اس نے اپنے آ, آپ کو سلی پر چڑھا کر آ, یعنی مطلب بنی نوا انسان کی مغفرت کے لیے وہ سبب بنا وہی وہ کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی آ, وہ نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے یہ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 کرایا تھا اس طرح تو نہیں تھا کہ اس نے اعظم اور قسم کے ساتھ کہا تھا جب نسیہ ہے تو بس نسیان تو ویسے ہی مرفوع ہے اور پھر بعد میں اعظم علیہ السلام نے اس نسیان پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ربنا ظلمنا انفسنا ربانہ ورمنا انفسنہ پھر اللہ تعالی نے ان کی مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ کسی کو مغفرت بھی کر لے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 اور ولنأكل ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات جتنے تکالیف مصائب مشکلات اور جوع خوف ها یہ تک جو آتے ہیں یہ امتحاناً اللہ تعالی کی طرف سے اتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی فرماتے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون يعرف الامتحان کی بات ہے فتنے کی بات ہے فتنا بمانی الابتلاء ولقد فتننا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ای حسب الانسان ان يترك سدى اصل حسبتم ان ما خلقناكم عبثا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مکلف ہے انسان مکلف ہے اب انسان جب مکلف ہو گیا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 میں نے جنوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میرے عبادت فقط میرے عبادت کرے اے ابن عباس فرماتے ہیں تاکہ میرے توحید کو وہ پکڑ لے اور میرے توحید کا عقیدہ رکھ لے عبادت میں مجھے یکتا مان لے عبادت میں مجھے یکتا مان لے وما خلقت الجن الا اور اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں تو یہاں پر توحید کا عقیدہ ہے توحید فی الخل ہے توحید فی ال, آ, آ, تدبیر ہے تدبیر الامور ہے توحید علم ہے توحید عبادت ہے توحید فی الحکم ہے تو یہ سب توحید کے لیے انسان پیدا کیا گیا اب توحید کا عقیدہ جو ہے وہ توحید فی الخل کے سب لوگ قائل ہیں بہت سے لوگ مشرکین کے بارے میں بھی آتا ہے آ, کہ تم اللہ تعالیٰ فرماتے نبی خلقات اگر تم ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کیا جواب دیں گے یہ لوگ لقول فصول اسی طرح کی انفاظ بھی دوسری جگہ لکول من خلق العب لہ اسی طرح فصول اگر تم ان سے یہ پوچھے کہ تدبیر الامور کون کرتا ہے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 تدبیر المور کی نفی نہیں ہے لیکن یہاں پر جو نفی ہے وہ کس چیز کی ہے شرک کی ہے کیونکہ وہ سب کچھ مانتے تھے تو صرف نہیں کی, کی نفی نہیں کی بلکہ عبادت کی نفی کی کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب لا الہ الا اللہ کا یہ نظریہ لا الہ الا اللہ کا یہ سوچ یہ کیا ہے یہاف اساس توحید ہے توحید کی بنیاد ہے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 تو لا کے ساتھ انکار لازم ہے لا کے ساتھ براہ لازم ہے لا کے ساتھ عداوت لازم ہے لا کے ساتھ بغض لازم ہے تو یہ چار چیزیں یعنی آپ کے اوپر لازم ہے کہ تم باطل معبود سے کیا کرو گے بغاوت کرو گے براہ کرو گے انکار کرو گے عداوت رکھو گے بغض کرو گے اس سے تو یہ چار چیزیں جو ہے نا یہ تمہارے اور اس کے درمیان ہوں گے اور یہ ابراہیم علیہ السلام سلام نے اپنی دعوت میں بیان فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں حسنت ابراہیم الزین برا اپنے قوم سے کیا فرم... کہ انا کہ ہم آپ لوگوں سے بری ہیں تو یہ پہلا اعلان ہے براہت کا ٹھیک ہے ان نا براہ امین سے پہلے براج کا اعلان کیا امبدون امین دون اللہ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 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دون اور ان کے محبود اور ان کے عقائد سے بعد میں انکار کیا تو یہ دیکھو کفر نابکم یہ دوسرا جزبے کے انکار کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے عقیدے سے تو کہ فرماتے ہیں کفر نابکم کہ ہم آپ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 لیکن اس کے بارے میں میں کیا کہوں گا آپ کو تو یہ کافر بھی کم کہ اس کو بھی اس سے بھی انکار کرو اس سے بھی دوستی کا انکار کرو اس کو بھی کافی کہو کہ یہ کافر ہے ٹھیک ہے تم یہ اعلان کرو گے کہ یہ کافر ہے اس لیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ امر کرتے ہیں کہ تم اہل مکہ عرب کو اور کفار کو یہ کہو کن یا پھر تو یہاں پر یا کا لفظ ہے کہ ان کا خطاب کر کے کہو کہ لا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد. یہاں پر بھی بار کا اعلان ہے لا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا انتم تم ما الما تمیز ہے یہاں پر لا دبدون تو کیا ہے لا اله. لا لب اله تمہارے باطل معبودوں کا میں عبادت نہیں کرتا ہوں تو کیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں کا بیان ہے کہ تم تو باطل معبودوں کی عبادت کرتے اور میں وہ نہیں کرتا ہوں ولا ان تم عابد ما عبدتم پھر آخر میں تمیزی ادیان بیان کرتے ہوئے فرماتین میرے لیے اپنا راستہ ہے اور تمہارے لیے اپنا راستہ ہے تمہارا باطل عقیدہ ہے میرا حق عقیدہ ہے میرا تم سے اعلان براحت ہے ٹھیک تو یہاں پر بھی کم و بدا بھائی وبئی نکمل اداوت واحد وبدا بھائی وبئی نقم ادا تو یہاں پر یہ ہے کہ ان سے عداوت کا اعلان ہے اور ان سے بہت کا اعلان ہے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 باقاعدہ ان کے عقیدے سے اعلان کیا اور وہاں سے لے کر الله كفرنا بكم فرنا بيننا وبادا بینا ابادا یہاں تک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 اللہ بانوح معلو کا معنی ہے معبود اور الہ کا معنی ہے اللہ اللہ قل کہ جس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 لوگوں کے چلنے سے زیادہ وہ تھوڑا نیچے کی طرف جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے <تصفيق> وہ اس کو تریق المحبت کہا جاتا ہے اور المذلل کہا جاتا ہے اس کو تو یہاں پر لغوی معنی تو عبادت کی ہے لیکن اختلاحی معنی کیا ہے اختلاحی معنی ہے عبادت کی ایک ہی ہے کہ عبادت کیا ہے تو کہتے ہیں کہ عبادت ہے وہ محبت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 اسی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ان کے قوانین نہیں ہیں یہ ان کے قوانین یہ یہ ان کے یعنی کی لوگ عبادت کرتے ہیں باقاعدہ یہ اپنے تصاویر اپنے باطل دستور اپنے باطل آئینوں اور اپنے باطل قوانین کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے وہ بالکل اس کو مانتے ہیں دیکھو یہ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 تو یہی وجہ ہے بہرحال کی بات ہے کہ کام کو عبادت بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ عبادت ہو عبادت تعظیم ہے بے نفس اولمال عبادت تعظیم ہے نفس مال کے ساتھ اور اعلی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 اس حقیقت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بہت سے لوگ جنہوں نے معبودیت کے دعوی کیے ہیں فرعون دیکھو انرب بک ملا کا دعویٰ کرتا ہے ہاں اسی طرح نمرود دیکھو دوسرے لوگ دیکھو انہوں نے اپنے ربوبیت اور اپنی ارویت کے دعوے کیے ہیں نا اور لوگوں کو اپنی باطل اطاعت کے لیے اور عبادت کے لیے انہوں نے ان کو بلایا ہے باقاعدہ تو یہ ہے کہ معبود عبادت سے ہے اور عبادت کا ہی معنی ہوا اب عبادت تو کا مفہوم تو ہم نے بیان کیا عبادت کے کی مصداک بہت سے ہیں اگر ہم ایک ایک شمار کرتے ہیں نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے فلانے فلانے یہ سب دعا ہے یہ سب عبادات ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے جی ایک ضابطہ ہے انہوں نے عبادت کو یعنی مطلب تین چیزوں میں بڑے بڑے سطح پر تقسیم کیا ہے ایک تو یہ معروف عبادت ہے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 ماتا کلس بات دعا تو ٹھیک ہے किसी مطلب کسی کو تم یہ کہو کہاؤ میرے لیے پانی لاؤ ہاں تو یہ مافا کلش بات ہے وہ لا سکتا ہے تمہارے لیے پانی تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن مافا کلش بات تم کسی سے دعا کرتے ہو کہ بارش کرو تم تو وہ کسی کر سکے گا وہ تو انسان ہے اس کے وش میں تو یہ بات نہیں ہے تو بہرحال یہ مافا کلس باپ دعائیں کسی سے مانگنا یہ کیا ہے یہ بھی عبادت ہے اس کی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 ٹھیک ہے خاص ہے اور امر اللہ تعبد اللہ یہ عام ہے مطلب تعمیم عادت تخسیص ہے کہ حکم اور قانون صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالی نے عمر کیا ہے کہ تم کسی عبادت نہیں کرو گے عبادت میں یہ بھی آتا ہے اور دوسرے عبادات بھی آتے ہیں تو یہ گویا خاص ہے اور وہ عام ہے تخ تعمیم عبادت تخصیص ہم اس کو کہتے ہیں لشمول اور للعموم جو یہ آتا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے بہرحال تو تین مفہوم بنا, تین مستاب بن گئے بڑے بڑے جو ہیں عبادت جو معروف عبادت ہے ارکان مخصوصہ اوقات مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ یہ کہ عبادت ہے دوسرا کیا ہے وہ ہے دعا آ تیسری کیا ہے اوکم ہے تو تینوں کو اب یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ اب معبود کا معنی کیا ہوگا ایک معبود ہے کوئی اس کے سامنے سجدہ لگاتا ہے تو اس سے ہم انکار کریں گے یا نہیں کریں گے ہاں لا الہ الا اللہ سے ہم نے اس انکار کیا باطل معبود سے جس کو سدا لگایا جاتا ہے جس کے نام پر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کوئی نظر و نیاز کرتا ہے اس کے نام پر تو ہم نے اس کے باطل معبود کے عبادت سے اس کی محبودیت سے ہم نے انکار کیا ٹھیک اور ساتھ ساتھ ہم اس باطل معبود کے حاجین سے انکار بھی کرتے ہیں ان سے براہت بھی کرتے ہیں ان سے عداوت بھی کریں گے اور ان سے بول بھی رکھیں گے اس طرح ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ یہ چار چیزیں ساتھ ہوں گی اور اسی طرح لا الہ الا الحلہ کوئی مطلب کسی نے کسی کو ماپا کلسباب کسی سے ماپو کلشباب دعا مانگتا ہے تو ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ماپا کلسباب دعا کا کوئی قابل نہیں ہے کہ اس سے مافا کلسباب دعا مانگی مانگ جائے مگر کون ہے مگر ایک اللہ ہے مگر ایک اللہ ہے کہ اس ماپو قلسباب دعا مانگی جا سکتی ہے کسی دوسرے ماپو کلسباب دعا کرنا یہ, باطل ہے, یہ عبادت ہے اس کی اور یہ شرک ہے تو بہرحال اس میں ہم نے اس سے انکار کیا کہ ہم باطل معبود ہو, عبادت ہو جس کی کی جاتی ہے دعا کی شکل میں ہم اس سے بھی کیا کرتے ہیں اس سے بھی ہم انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جب ہم نے انکار کیا اس سے عداوت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 میرا بات کیوں نہ ہو میرا مطلب کوئی دوسرا رشتہ دار اور تعلق دار دوست کیوں نہ ہو لیکن میں اس سے براحت کا اعلان کروں گا کہ نہیں یہ آج کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے دین کی بنیاد پر میرا اس کے ساتھ توڑ ہے اور میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تیسرے اس سے پھر بغض بھی رکھوں گا دل میں میرا بغض بھی ہوگا اس کے لیے کہ یہ باطل عقیدے کا حامل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 کیا ہے لا الہہ لا الہہ کا یہ مختصر جملہ نہیں ہے یہ ہر باطل معبود کے رد کے لیے ہے ہر زمانے میں چاہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں و سُوَعْ يَغُوْدْ يَعُوْقُ اور نصر کے شکل میں تھے تو انہوں نے ان سے انکار کیا چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لاس منات عزا کے شکل میں تھے انہوں نے ان سے انکار کیا اور چاہے وہ پھر بعد میں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 باطل محبود تو یہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں ہاں اس کے لیے ایک شریعت کی ایک اصطلاح ہے ہم اسی اصطلاح سے بحث کریں گے تو پھر آئیں گے کلما کے اصل معنی کی طرف تو جو ہم اس کے معنی کرتے ہیں تو باطل محبود کے لیے قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے اس اصطلاح کا نام کیا ہے تابوت ہے لفظ تابوت استعمال کیا ہے قرآن قریب نے لفظ تابوت کا مطلب کیا ہے تو لفظ تاغوت کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی تاغوت تو اصل میں ہے تغوت جو آپ نف پڑھتے ہیں تو پھر اس میں کچھ اعلال وغیرہ ہو کر یہ تاغوت بن گیا اور یہ تغا یغو باپ نسر سروس سے یا تغا یغا باپ فتح اختحو سے ہے اور تاغوت تغان سے ماخوذ ہے تغیان تجاوس کو کہا جاتا ہے کوئی اپنے حق سے تجاوس کرے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 تجاوز کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے لغت میں اس کو تاؤز کہا جاتا ہے کیونکہ تغا کے معنی کیا ہے کس چیز کے تغا کے معنی کیا ہے تجاوز ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان ناللم کہ جب پانی نے اپنے ہاتھ سے تجاوز کیا تو میں نے تم کو کشتی میں سوار کیا تو پانی نے کس وقت نوح علیہ السلام کے وقت میں جب طوفان آیا تو یقینا پانی نے اپنے ہاتھ سے تجاوز کیا تھا اس وقت تو اللہ تعالیٰ فرماتے تغل ما ہو. اسی طرح ہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو نغوت اس نے اپنے حد سے تاجود سے تجاوز کیا کیونکہ یہ تو مخلوق ہے اور اپنے آپ کو خالق کی صفات ثابت کرتے ہیں یہ تو عابد اس کو بننا چاہیے تو عبد ہے غلام ہے اور یہ اپنے آپ کو معبود بنانا چاہتا ہے تو انہو نو تغا اس لیے یہ تجاوز کیا ہے اس نے بہرحال تابوت کا لغوی معنی ہے تجاوز کر تجاوز کرنے والا تجاوز کرنے والا توغان کی معنی ہے تجاوز کی اور تعبوت کا معنی ہے تجاوز کرنے والا اور اس طرح اللہ نے تاغوت کیا ہے تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں جس شخص کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ تاوت ہے ٹھیک ہے بعض حضرات نے کوئی دوسرا معنی بھی بیان فرمایا ہے جس طرح کہتے ہیں تاحت شیطان ہے بات کہتے ہیں اور ٹھیک ہے بات کہتے ہیں اب تاوت جو لوگ ریب کے دعوے کرتے ہیں وہ لوگ تاحت ہیں اور امام مجاہد رحم اللہ نے ایک تفسیر کی ہے اس کی وہ فرماتے ہیں ایک شیطان ہے جو انسان کے شکل میں ہوتا ہے یعنی وہ انسان ہوتا ہے لیکن اس کے جو امار ہوتے ہیں وہ شیطان ہی ہوتے ہیں اور یہ تحقمون لوگ اس کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں اپنے فیصلے اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ اصحب و امرحیم اور وہ اس کے امیر ہوتا ہے ان کے امور کیسے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی کے کتاب کے مطابق تو پھر وہ کیا کہا جاتا ہے وہ تاوت کہا جاتا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تاود تو کے مصداق مساج بیان کیے ہیں تو بہت سے مساجد ہیں ہر مطلب بہت سے کفار ہیں جو تغیان میں مفتلا ہے بات کہتے ہیں اتاہ المتمردو فلکفر تاوتر تاود کہ کہا, کہا جاتا ہے لیکن امام مجاہد رحم اللہ کی تفصیل تو آپ نے سنی اب امام ابن قیم رحم اللہ جو فرماتے ہیں کہ تاؤت کے تو بہت سے سرغنے ہیں بہت سے اس کے کبرا ہیں لیکن پانچ اس میں مشہور ہیں پانچ کیا ہے مشہور ہے ان میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ شیطان ہے شیطان سب سے بڑا تھا کیوں اس لیے کہ یہ لوگوں ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنے یہ تھا یہ بھی آبد تھا غلام تھا اور اس نے اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے تو شیتان کے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 تا اس طرح دوسرا مانا جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مطلب اس لیے اس کو تعاون کہا گیا کہ یہ دوسرے لوگوں دوسرے مخلوق کو محبوب بنانے اور لوگوں کو دوسرے کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے سبق کون ہے یہ شیطان ہے اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالی کے عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگ بھٹک جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اور دوسرے مخلوق کی عبادت میں ہو مبلا ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تعاوت کہا جائے گا دوسرا جو کا معنی ہے مصداق ہے وہ کہتے ہیں کہ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 یہی سال اسلام تم نے لوگوں کو کہا تھا و من دون کہ میرے و مج مج کو اور میری ماں کو جو ہے نا وہ محبوب پکڑو تم نے کہا تھا ان کو یہاں پر کہ میں نے تو ان کو کوئی دوسری بات نہیں کی ہے بلکہ میں نے ان کو ہی کہا ہے موجود تھا تم نے مجھ کو اوپر اٹھایا کن تھا انتر رفیب علیم تو تم ان کے اوپر نگران تھے اللہ تم کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا بنایا ہے مجھ سے مجھے پتا نہیں ہے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 مجھ کو معبود مانو مانوس نے بھی اس طرح کیا تھا نا کہ اس نے اپنے عبادت کے لیے دعوت چلائی تھی کہ مطلب مجھ کو وہ مانو معبود مانو اور پھر کا اپنے انکار کیا تو یہ ہے کہ مطلب اپنی عبادت کی طرف بلانا لوگوں کو یہ بھی تابوت چاہے اگر کہ اس کی عبادت نہ کی جائے نمبر چار وہ انسان جو علم علمغیب کا دعوی کرے وہ بھی تاوت ہے یہ سب تواغیت جو آتے ہیں تواغیت ان کو کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے حد عبدیت سے تجاوز کیا اور اپنے آپ کو محبوب بنایا ٹھیک ہے یہاں پر بھی غیب کا مدعی تاوت ہے اس لیے کہ علم غیب اللہ تعالی کا خاصا ہے اللہ تعالی کا خاصا ہے اور خاصا کسے کہتے ہیں مَا ولا جدفی فی نہیں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 یہ لوگ یوری دونوں یہ تہاکم تابو ان کا یہ گمان باتل ہے اس لیے کہ یہ لوگ اپنے فیصلے تابود کے پاس واقعہ وہ آدمیوں کے درمیان لڑائی تھی اور ایک نے فیصلہ کابل اشرف کے پاس لے جانا تھا اور دوسرے نبی کے پاس لے جانے کا اصرار کیا اگرچہ وہ یہودی تھا اور دوسرا نام مسلمان تھا لیکن فیصلہ نبی کے پاس لانے کے بعد وہ صدیق کے پاس گئے اور صدیق نے جب فیصلہ کے فیصلے کی تائید کی تو پھر اس کے بعد حضرت کے حق میں, یہودی کے حق میں تو نے فیصلہ کیا ہے لیکن یہ نام پہ تو حضرت عمرہ فرق گردن اس کو گردن اڑایا تو پھر اس کے بعد جب حضت عمر کے اوپر اعتراض آیا کہ اس نے مسلمان کو قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے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 تابوت کہا گیا کیوں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے بغیر نازل شدہ قانون نازل کردہ قانون کے بغیر فیصلے کرتے تھے تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا تابوت کہا گیا تو یہاں پر یہ تابوت کا اخلاق اس کے اوپر آیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے تابوت کے یہ پانچ سرغانے یاد کیے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم ابلی سے انکار کرتے ہیں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 آ, نمبر تین جو مانتے جو اپنے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اس کو ہم نہیں مانتے اس سے ہم انکار کرتے ہیں اس سے ہم کا اعلان کرتے ہیں اس, سے ہم بغض رکھتے ہیں اس سے ہم عداوت کریں گے دشمنی کریں گے ٹھیک ہے اور آ, مدعی الملغیب جو ہے کاہ نئے ساحر ہے ان لوگوں سے ہم عداوت کا اعلان کرتے ہیں بغد کا اعلان کرتے ہیں اور آ, اس طرح م, ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں اور اس انکار کرتے ہیں اور جس شخص جو لوگ اور جو, جو کوئی اللہ تعالیٰ کے قانون کے بغیر کسی چیز کو قانون مانتا ہے اس پر فیصلے کرتے ہیں اس کی دفاع کرتا ہے اس سے ہم براہ کا اعلان کرتے ہیں ہم ان کے اس باطل عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں ہم اس سے برائت کا بوس رکھتے ہیں اور ہم اس سے اعلان عداوت کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کلمے میں آ, آ, کلمے میں لا الہ الا اللہ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں تو ہم نے تعاوت سے انکار کیا اس تعاون سے انکار کرنا یہ مقدم ہے کس چیز پر اللہ پر اقرار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرنے سے پہلے پہلے تم کو کیا کرنا ہوگا تعاوت سے انکار کرنا ہوگا باطل معبودان کی عبادت ان کے عقیدے ان کے اعمال ان کے تہذیب ان کی ثقافت ان کے قانون اور ان کے دستور ان کے آئین سے کیا کرنا ہوگا انکار کرنا ہوگا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 لا الہ الا اللہ اللہ الا کفر ہے اور امان بلّہ اور اللہ تعالی نے بھی مقدم ذکر فرمایا ہے فمن باللہ فمن کفر بالطاغوت ہے, ہے, ہے پھر اس کے بعد فقر استمبل ہے ٹھیک ہے اسی طرح امتلا انبود الله ع اپنے آپ کو بچاؤ ٹھیک ہے تاوت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ, جن لوگوں نے اپنے آپ کو تاغوت سے بچایا اور اپنے آپ کو بچایا وہ انا اللہ کے عبادت کی طرف راغب ہو گئے تو وہ لگنب البودہ اور انا اللہ, اللہ, اللہ تو یہاں پر کفر بالتاغوت اور ایمان باللہ دونوں جو ہے نا وہ ایمان کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر ایمان نہ ہو. نہیں ہو معتبر نہیں ہے کہ کسی کا کفر بتاؤ نہ ہو کیونکہ اگر کفر بتاؤت نہ ہو تو اس طرح کا ایمان تو اللہ پر فقط اللہ کی وجود پر ایمان اور اللہ کی عبادت پر ایمان یہ تو ابو جہل کا بھی تھا یہ اس کے ساتھیوں کا بھی تھا جب وہ حج کرتے تھے تو کیا کہتے تھے حج میں طلبیہ کے دوران لبیک لبیک ان الحمد والنعمت اللہ ملک